الحمد لله وقفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفا أما بعد فأعوذ بالله السمير عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المهتدون صدق الله العزيم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی افطہ قولی آمین یا رب العالمین آیہ بیر پر اس پہلے امرہ درس غالباً ہو چکا اور کیسٹ بھی غالباً موجود ہوگی مجھے یاد پڑتا ہے اس دفعہ ہم ایمانیات پر مفصل بیس کرنا چاہتے ہیں رسولاً مجھے اب یہ گفتگو اس جمعہ میں شروع نہیں کرنی چاہیے تھی اس لیے کہ میں انشاءاللہ پیر کو پاکستان جا رہا ہوں اس کے بعد پھر تسلسل برقرار نہیں رہتا ذہن میں بھی نہیں رہتا کہ کہاں ہم پہنچے تھے لیکن بہرحال اس کو تو ہم اس کیسٹ کی جو ہماری فہرست اس میں سے دے کر لیں گے لیکن وہ بات جو اس کے تسلسل میں ہوتی ہے وہ نہیں رہے گی لیکن بات کرنا بھی بہت ضروری ہو گیا تھا آئے بر جس میں اللہ تعالی نے شاد فرمایا کہ البر یہ نہیں ہے لئی البر ہم تدمہ کرتے ہیں نیکی یہ نہیں ہے یا نیکی یہی نہیں ہے نیکی کے لیے جو الفاظ پرانے حکیم نے استعمال کیے ہیں وہ ہسانہ من جاء حسنت فلاح شرم صح اس کے بالمقابل ہے سی حسنہ کے مقابلے میں سی خیر فمن فمیا عمل مسکال عظرتن خیرہ اس کے بالمقابل ہے شر فمیا عمل مثقال عظرات شر رینرہ تو نیکی کے لیے دو الفاظ قرآن حکیم نے اس کے علاوہ استعمال کیے جن کو ہم اردو میں اس کو بھی نیکی کہتے ہیں ہم ہسنا کو بھی نیکی کہتے ہیں اور ہم خیر کو بھی نیکی کہتے ہماری زبان کا دامن بہت تنگ البر کیا ہے یہ بھی نیکی کبھی ترجمہ ہم اردو میں نیکی کرتے ہیں البر نیکیوں کے مجموعے کا نام تمام بلائیاں جب اکٹھی ہو جائیں تو البر بنتا جیسے گاڑی کے اندر مختلف پرزے ہوتے ہیں کاربریٹر بھی ہوتا ہے اور انجن بھی ہوتا ہے اور پھر فلاں چیز ہوتی ہے اور سٹیرنگ بھی ہوتا ہے بریک ہوتے لیکن یہ سب چیزیں ٹائر بھی ہو یہ سب چیزیں مل جائیں تو گاڑی ہوتی ہے ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام گاڑی ہے باقی اس گاڑی کے اجزاء ہیں ان میں سے کوئی مس ہو جائے گاڑی نہیں چلتی البر تمام نیکیاں باقی نیکیاں جو ہیں نماز پڑھنا روزہ رکھنا آج کرنا زکات دینا پڑوسی کا خیال رکھنا ماں باپ کے کادب اور احترام کرنا ان کے حقوق کو پورا کرنا میاں بیوی کے آپس یہ سارے کیا ہیں یہ نیکیاں ہیں اس کے مختلف اجزاء ہیں ان تمام کے مجموعے کا نام نیکی ہے البر وہ نیکی البر والی اور جس کے اندر یہ تمام خوبیاں پائی جائیں وہ بر وہ نیک ہے لادہ آیت کے آخر میں جا کے کہا کہ جس کے اندر یہ سب پائی جائیں اولا کلینا سادہ وہ لوگ سچے ہیں اگر یہ کہیں کہ ہم نیک ہیں میری کوئی نماز پڑھتا تو کہ میں نیک ہوں تو نہیں نیکی کا کہ جز اس کے پاس ہے لیکن پڑوسی تنگ ہے تو واللہ لا یؤمن اللہ کی قسم مومن نہیں ہے نمازی ہو سکتا ہے سل وہ مومن نہیں ہے جس کا پیٹ بھرا ہوا اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو باقی سارے حسنات ان الحسنات حسناتیبن السیئات البر اور یہ موضوع لایا کیوں گیا جب بھی کسی قوم کے زوال کا وقت ہوتا ہے تو وہ کسی ایک چیز کو پکڑ کر کہ چڑو جی یہ اگر ہم کر لیں تو نیک ہو جائیں گے شانتی کرتے اس میں سے کون سا ہم افورڈ کر سکتے یہ کر سو ٹھیک وہ کیا اور اس کو سامنے رکھ کے یہ طے کر لیا کہ میں نیک ہو گیا اور جس میں وہ نہ ہو جو میں نے چنی ہے جس کو میں افورڈ کر سکتا ہوں اس کے اندر باقی ہزار خوبیاں ہوں تو وہ نیک نہیں ہے اس لیے کہ اس کے اندر میرے والی نیک ہی نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا ہے جس کو میں نے افورڈ کر لیا اگر مجھے ڈسکاؤنٹ حاصل ہے تو اس کو بھی پھر حاصل ہے زوال کے زمانے میں یہ ہوتا ہے ابھی دو رقو پہلے یہ حکم ہو رہا ہے اور یہ نماز کی شرط ہے یہ نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی کچھ چیزیں وہ ہیں جو نماز سے پہلے ہونی ضروری ہیں جن کو کہتے ہیں نماز کے باہر اتنے فرض ہیں اور نماز کے اندر اتنے فرض ہیں جو نماز کے باہر ہیں وہ نماز کی شرطیں ہیں اگر وہ پائی جائیں گی تو آدمی جو ہے وہ اس کی وہ لیجیٹی میٹ ہے نماز پڑھنے کا شرط نہیں پائی جائے گی تو وہ نماز کے تو بعد میں رائے لائیں گے نا بندے کا انتلاق ہی صحیح نہیں ہے تو گیریکس تو بعد میں کرائے گا شرتاس ابھی تو وہ گاڑی کا کلاس چھوڑ کر تو گاڑی بند کر دیتا شرائط میں سے یہ ہے کہ نماز کا وقت ہونا چاہیے ان نسلا تکانت المنین کتاب ام موکوتا نماز الگ فرض ہے اور نماز کا وقت الگ فرض ہے یعنی نماز کا وقت شرط ہے نماز کے ہونے کے لئے جگہ پاک ہونی چاہیے جسہ پاک ہونا چاہیے اور قبلہ رخ ہونا چاہیے قبلہ رخ نماز سے پہلے ہونا ہے فَوَلُّوا وجوہ کم الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ پھیر پھر لو اپنے منہ کو مسجد حرام کی طرف اور صرف مکے میں نہیں مدینے میں نہیں ہے سو کنتم کن تم جہاں کہیں بھی تم ہو تم خلا میں گئے ہوئے آپ کو پتہ سعودی شہزادہ گیا تھا خلا میں روزے بھی اس نے وہاں رکھے نمازیں بھی وہاں پڑھتا کر وہاں بھی حکم یہ ہے کہ جس طرف کعبہ اس طرف کرو کعبے کی خلا بھی کعبہ ہے وہ تحت سراب ہی کعبہ ہے آپ نے دیکھا کعبہ اوپر بنا ہوا اور نیچے ان کا جو گراؤنڈ فلور سے نیچے جا کے آپ کو نظر آئے گا کہ تہ خانے بنے اور وہاں نماز پڑھتے ہیں لوگ کعبہ اوپر بنا ہوا ہے لیکن اس کعبے کا تحت سراب بھی کعبہ ہے اس کی فضا بھی کعبہ ہے اور اس کی خلا بھی کعبہ ہے ایک طرف تو اس کی اتنی اہمیت ہے کہ نماز کے لیے وہ شرط قرار دیا گیا اور حکم دیا گیا ایک دفعہ نہیں دو دفعہ کہا گیا فولو وجوہ شطر المسجد الحرام وہی تمہن تم فولو وجوہ شطرا دور کو بال کہا گیا کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم منہ مشرق کو کر لو یا مغرب کو کر لو کمال ہے ایک چیز فرض ہے اور کہا گیا سلبرام تم الجو حکم کے بل المشرق مغرے یہ کوئی نیکی نہیں ہے تم مشرق کی طرف منہ کر رہے مغرب کی طرف منہ کر, کر اس کا مطلب ہے کہ توہین ہو رہی ہے ہمارے سنت کی توہین ہے. فرض کی توہین ہو رہی ہے کیوں کہا بھائی آپ نے مشرق کی طرف منہ نہ کیا مغرب کی طرف کیا ہوا تو کسی نہ کسی طرف تو کیا ہوا نا تمہارا ایک منہ ہے واحد ہستی رب العزت کی ہے ائی ناتو الو فسم اوجھا جدھر بھی تم منہ کرو در اس کا منہ ہے بے جہت ہے نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے ائی توالو الو فسم اوجلہ باقی ہر ایک کی مجبوری ہے کہ اسے کسی نہ کسی طرف منہ کرنا ہے اللہ ٹھیک ہے اللہ یہ نہیں کہتا مغرب کی طرف کرو تم نے کسی نہ کسی طرف تو کیا ہوا ہوگا اس میں تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہ ادھر سے پھیر کے ادھر کر لو کیا لگا آپ کا اس میں کچھ نہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی اصل جہاں جا کے آدمی پھنستا ہے وہ تو اگلے معاملات جو انسان کے لیے مشکل ہے جہاں سے گزرتے ہوئے آدمی کے لیے مسئلہ بن جاتا یہود نے طوفان کھڑا کیا ہوا دیکھیں جی یہ کیسا مذہب ہے جی. سترہ مہینے ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور اب ادھر منہ کر لیا انہوں نے وہ پہلی نمازوں کا کیا بنا پہلی نمازوں کا حکم اللہ نے حکم دیا تو ادھر منہ کر کے پڑھو ادھر پڑھتے رہے وہ بھی ان کی ویلڈ ہے اب اللہ نے کہا ادھر منہ کر کے پڑھو اب ادھر منہ کرنا ویلڈ ہے اب ادھر کریں گے تو گنا ہوگا تابے داری تو اللہ کے حکم کی ہو رہی ہے انہوں نے طوفان اٹھائے ہوئے تو اللہ نے فرما نیکی یہ نہیں ہے کہ منہ ادھر کر لو یا ادھر کر لو تم بس اسی کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہو اپنے اندر تم نے دیکھا کہ کتنی چیزیں تم اس لسٹ میں سے غائب ہیں تمہارے اندر کسی کی گاڑی کا ویل کا غائب ہو تو آدمی ڈھول بجا دے دیکھو جی کوئی گڈی ہے ویل کاپ ہی کو نہیں بہت ویل کاپ اس کی زینت کا ایک حصہ ہے اس کے سسٹم کا حصہ نہیں ویل کپ کے بغیر بھی گاڑی دوڑے گی تیری اپنی گاڑی کا کارپوریٹر ہی کوئی نہیں ہے لیکن چونکہ اس کا بونٹ بند ہے نظر کوئی نہیں آتا اس کا ویل کپ نظر آتا ہے اس لیے اس کا نقص ہے تیرا نقص کوئی نہیں ہے کسی نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی چونکہ اس کا ویل کپ اترا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کا جو عیب ہے اس کے چہرے پر لکھا ہوا ہے اس لیے بڑا گناگار ہے میں نے ویل کا بڑا سنبھال کے رکھا ہوا چونکہ لوگ دیکھتے ہیں اندر پتہ نہیں کیا گند کیا بھرا ہو کیونکہ لوگوں کو نظر کو نہیں آتا لگا میں لوگوں کا فسک کے فتوے دیتا ہوں اور ان کو پتہ نہیں کیا, کیا کہتا ہوں کسی ایک چیز کو پکڑ کر کسی کی نیکی اور بدی کو نہیں ناپا جا سکتا نئی سل بر انت ولو وجوہ ان کے بل میں جتنا متضفزب اس موضوع پر رہا ہوں بائیس سال ہو گئے مجھے یہ کام کرتے ہوئے میں کبھی بھی اتنا متزب کسی موضوع کے بارے میں نہیں رہا ابھی پندرہ منٹ پہلے تک میں سوچ رہا تھا کہ اس موضوع پہ بولوں یا نہ بولوں استخارہ کیا میں. پچھلا ہفتہ ہمارا گزرا پچھلے جمعے کو یہ ایک واقعہ ہوا ہمارے جناب انیس احمد صاحب تشریف لائے ہوئے تھے الداوا اکیڈمی کے ڈائریکٹر تھے اور اسکالر ہیں اس موضوع پہ ان کا خطاب تھا اسلامی ثقافتی مرکز میں ہمارے ایک ساتھی نے کھڑے ہو کر ان سے دریافت کیا کہ جی آپ کی باتیں تو بڑی اچھی ہیں آپ نے جو باتیں کی وہ دل کو لگتی ہیں مگر یہ داڑھی آپ کی جو ہے بہت چھوٹی ہے انہوں نے بات کی جو بات کی اس کے بعد مجھے دو اصحاب نے پرنٹ آؤٹ نکال کے حدیث کا دیا کہ جی آپ اس موضوع پہ ذرا آ, بات کریں پانچ احادیث ہیں جس میں داڑھی کا حکم دیا گیا ایک ای میل آئی کہ ایک صاحب مسلمان ہونا چاہتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں کہ میں داڑھی نہیں رکھوں گا جب اس کی مجھے چھوٹ مل جائے تو میں مسلمان ہو جاؤں پھر ایک صاحب تشریف لائے کہ جی میرا عزیز ہے بہت قریبی عزیز ہے لیکن مجھ سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا اس لیے کہ میری داڑھی نہیں یہ تین چار واقعات ایسے ہوئے پچھلے ہفتے میں مسلسل یعنی میں اپنے آپ کو سمجھا دیتا کہ نہیں اس موضوع پہ ہم نے نہیں بولنا اس لیے کہ خواہ بیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے والی بات لیکن پھر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو میں نے کہا بادم باد ہم بات کرتے ہیں جو احادیث اس سلسلے میں کوٹ کی جاتی ہیں پانچ احادیث ہیں کچھ حضرت اب یہ رضی اللہ تعالیٰ اور زیادہ تر ابن عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہیں جس میں یہ حکم دیا گیا ہے گستے شوارب رکھاؤ داڑیوں کو چھوڑو داڑیوں کو معافی دو اعفو معافی دو ان کو اب یہ جو احادیث ہیں یہ جس ماحول میں ارشاد فرمائی گئی ذرا ذہن میں رکھیں آپ کے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگ بیٹھو اور لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے داڑیاں رکھی ہوئی نوٹ کر لیں آپ ایک آدمی بھی حضور کے دور میں ایسا ثابت نہیں ہوا جس کی داری نکلی ہوئی ہو اور اس نے داری نہ رکھی ہوئی جن کو حضور کہہ رہے ہیں داڑیوں کو بڑھاؤ ان کی داڑیاں بڑی ہوئی ہاں اگر ہمیں ثبوت ملتا کہ کوئی دو چار بندے ایسے بھی تھے کہ جن کی داری نہیں تھی تو ہم یہ کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنانا چاہتے تھے وہ تو وہ کلچر تھا وہ ماحول تھا جس میں ابو جال کی داری بھی تھی داڑھی پکڑ کے عبداللہ اللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی گردن کاٹی ابو لاب کی بھی داڑھی ہے عبداللہ ابن ابنی عبی کی بھی داڑھی ہے اور یہودی بھی داڑھی رکھو ماحول ہے, ہے؟ جنہوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ داڑیاں رکھو مونچی چوٹی کرو اصل جو جہاں زور ہے وہ زور ہے ہےخالفلہد یہود کی مخالفت کرو داڑھی رکھو پر یہود کی مخالفت کرو داڑھی رکھو مگر مجوس کی مخالفت کرو اور داڑھی رکھو مگر مشرقین کی مخالفت کرو کوئی فرق ہونا چاہیے تمہاری داڑھی اور مشرقین کی داڑھی یہود کی داڑھی اور مجوس کی داڑھی قرآن حکیم ارشاد کلو وشربو ولو وشربو ولا تصرفو کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو اس میں کھانے پینے پر زور نہیں ہے سیغ امر جو ہے جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کلو وشربھ ہے اگر اس سے پہلے لوگ نہ کھاتے پیتے ہوتے تو ہم کہتے اس حکم کو سن کے کیوں کلو وشربھ ولا تصرفو کھاؤ پیو مگر اسراف مت کرو حکم دیا کلو وش رب مر رز کل واش و فلاد مفتین اللہ کے رزق میں سے کھاؤ پیو اب زور کھاؤ پیو پر نہیں ہے کھا پی سارے زور کس پر ہے اس کھانے سے جو توانائی حاصل ہو و و فی اللہ مفت اسے زمین میں فساد پھیلانے میں استعمال ان آدیش میں زور اس پر نہیں کہ داری رکھو سارے جو سامنے بیٹھے نے رکھی ہوئی ہے زور اس پر رکھو مگر یہودیوں کی طرح نہ رکھو خالف ان یہود داڑیاں چھوڑو مگر یہود کی مخالفت کیسے کر یہود اپنی داڑھی کو الٹپ چھوڑ دیتے ہیں صرف داڑھی نہیں بال بھی ان کے یہ کل میں ان کی یہاں تک لٹک رہی ہوتی اب بھی جو بھی الٹرا آرتھوڈاکس آپ کو ملیں گے یہود ٹی وی پہ آپ جھلک دیکھتے ہیں ان کی یہاں تک جلتے اور داری بھی پوری انہوں نے چھوڑی ہوتی ہے سب کچھ کہا گیا کہ فرق کرو اتنی نفرت تھی یہود سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یہودی نماز جوتے اتار کر پڑھتے اس لیے کہ ان کے رسول کو یہ حکم ہوا تھا فخلا نے علائی کا ان سے تو آج جوتے اتار دو تم وادی مقدس میں کھڑے ہو ہمارے حضرات جو واقعہ مراج بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سنے جوڑیاں ارشاں تیا کوئی حکم نہیں ملتا کہ حضور کو اللہ نے کہا کہ اب یہاں سے آپ چونکہ مہراج کا سفر شروع کریں لہٰذا جوتے بیت المقدس میں چھوڑ دیں نہیں کہنے جوتے جوتے سمیت سدرات سے آگے گئے فرمایا یہود کی مخالفت کرو جوتوں سمیت نماز پڑھو بخاری کے دیس نہیں کتنی نفرت ہے یہود اب ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ایسی جوتی ہونی چاہیے جس میں بندے کی انگلیاں نیچے لگتی ہوں یعنی ارتھ ہوا ہوا وہ بندہ پھر تو بندے کے کارپٹ پر بھی سجدہ نہیں ہوتا پھر شیے صحیح کہتے ہیں مٹی پہ کرو بندے کو ارتھ کرنا ہے تو اس زمانے کی جوتی ہونی چاہیے تھی جوتے کا تعلق کلچر کے ساتھ ہوتا ہے مذہب کے ساتھ نہیں ہوتا جوتا تو جو ایولیوشن ہوتی ہے ٹیکنالوجی میں جوتے ون پونے بنتے اب چودہ سو سال پہلے والا جوتا کہاں سے بندہ لے کے ہے کہتے ہیں کہ اگر کارپٹ خراب ہونے کا خدشہ نہ ہو اگر مسجد نبوی کی طرح نیچے بجری بچھی ہوئی ہے تو جوتے سمیت پڑھ لو لوگ جنازہ نہیں آج کل جوتے سمیت پڑھنے دیتے حالانکہ جنازہ نماز نہیں ہے وہ دعا ہے اس میں نہ سجدہ ہے نہ رکھو ہے نہ آزان ہے نہ اقامت ہے تو کیسے یہود کے ساتھ ہم کریں اس کو اور مشرقین ابو جیل کی بھی داڑھی اب ابو جیل کی داڑھی میں اور ابو بکر سے دیگر اجلاد کی داڑھی میں فرق ہونا چاہیے دور سے پتا چلنا چاہیے مسلمان انڈیا میں ایسا ہے کہ کسی بستی میں ایک دو گھر ہوتے ہیں ہم جموں میں جب تھے تو پورے گاؤں میں ہمارے دادا اور ان کے بھائی کا گھر تھا مسلمانوں کا باقی سارے وہاں پہ سکھ تھے اور ہندو تھے اس میں کوئی آدمی جب باہر سے آتا اور دیکھتا ہے کہ داڑھی والے جا رہے ہیں تو وہ داڑھی سے دیکھ اسے پتا چل جانا چاہیے کہ بھئی یہ مسلمان ہے اور یہ سکھ ہے فرق ہونا چاہیے اس میں دو چیزیں حجور نے بیان کی گسچے کاٹ دو کہ فرق واضح ہو جائے گا یہود مچھے نہیں کٹاتے مشرقین بھی مچھے نہیں کٹاتے دوسرا فرق جو ہے وہ حضرت عبداللہ اپنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اور یہ بھی بخاری کی حدیث ہے جس میں یہ ذکر کیا گیا ایف الحاو کہ آپ نے مٹھی میں لے کے اپنی داڑھی کو تو نیچے سے کاٹ دیا گویا یہ میکسیمم انہوں نے بتایا کہ اگر اتنی ہو جائے تو فرق ہو جائے گا یہودی اور مسلمان کی داڑھی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کی داڑھی ہاتھ میں پکڑ کر اس کو پھر فالتو جو تھی ماز آدہ من قبضہ تن جو قبضے سے اوپر کو کار دیو اب عمر ایسے تو نہیں اپنی داڑھی ہو تو پھر بھی کوئی مرضی چلا لیتا بندہ دوسرے کی داڑھی پہ تو اسلام ہی چل سکتا اپنی مرضی تو نہیں چل سکتا تفہیم المسائل میں مولانا گور الرحمان صاحب نے دس احادیث ذکر کی ہیں جن میں یہ حوالہ ملتا ہے کہ داڑی کو طول اور ارض سے کاٹا جا سکتا ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی حدیث حضور کے بارے میں روایت کی فرمزی کی اور اس میں باپ بھی یہی باندھا کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی داڑی کو سائڈوں سے اور طول سے ارض سے اور طول سے لینا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑی کے بال جو باہر نکل آتے تھے حضور کی داڑھی گونگھرلی تھی وہ اس طرح کی لمبی داڑی نہیں تھی وہ مورمی داڑھی اور یہ جو مورڈمی داڑھی ہوتی ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہر جو ٹرن ہوتا ہے وہاں وہ تقسیم ہو کے دو حصے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں بال ایک جوائنٹ ہوتا ہے وہاں پہ کنڈیسی بنی ہوئی ہوتی ہے اس لیے کنگی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے وہ ٹوٹتی رہتی ہے وہ جو, جو جوائنٹ ہے اس کا جب بھی کنگی کریں آپ ایون جب آپ دعا کے لیے جب ہاتھ پھیرتے ہیں تو جھولی میں باہر گل جاتے ہیں لمبی داڑھی جڑ سے نکلے گی تو نکلے گی وہ ٹوٹتی نہیں ہے تو ایک تو یہ کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابھی ہریرا رضی اللہ تعالیٰ نے جو قبضے سے زیادہ سے اس کو کاٹا اس کا مطلب ہے کہ وہ حدیث کا مطلب وہ سمجھتے تھے کہ جو حضور بار بار کہہ رہے ہیں کہ داری رکھو پر یہودیوں مشرکوں مجوسیوں کے درمیان فرق کرو کوئی تمہاری داری ان سے مشابہ نہ ہو جائے ابھی جو قبضہ ہے یہ کم سے کم ہے یا زیادہ سے زیادہ اس پر اختلاف دیکھیے طلاق ہے ہم کہتے ہیں جی طلاق پہ یہ فتوا ہے اور طلاق پہ یہ فتوا ہے طلاق پہ یہ فتوا کیوں ہے فرق کہاں ہے ان کا فتوا مختلف کیوں ہے اور ان کا فتویٰ مختلف کیوں وجہ جانے ہوں. ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ تین طلاقوں کا حق حاصل ہے مرد حدیس اضرا جو سلفی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ تین بار طلاق کا حق حاصل ہے تین طلاق کا نہیں تین بار کا حق حاصل ہے چاہے ایک بار میں وہ پچاس طلاقیں دے دے وہ ایک ہی طلاق کنسیڈر ہوگی جب تک کہ اگلی بار بدلی نہ ہو بار مجلس کے بعد اگلی مجلس پھر بیٹھ جائے تو بار ہو جائے گی دلیل دیتے ہیں قرآن کہتے ہیں اب طلاق کو مررتان مرتین کس کو کہتے بار کوئی ہی کہتے نا دوسری بار طلاق دینا دوسری بار یہ نہیں فرمایا دوسری طلاق فرق یہاں آیا کہ تین طلاقوں کا حق حاصل ہے مرد کو یا تین بار کا حق حاصل ہے لہٰذا یہاں کے تو اختلاق کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ جی ایک طلاق مجلس میں جتنی بھی طلاقیں دیں وہ ایک بار ہے یہ کہتے نہیں جی ایک مجلس میں تین بھی دے دے تو وہ تین ہو جاتی اچھا دوسری طرف ہم ہی لوگوں کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے بیک وقت سات کنکریاں مار دیں شیطان کو تو ایک کنکری کنسیڈر ہوگی ہمارا فتو ہے کہ نہیں ایک آدمی سات کنکریاں بیک وقت مار دیتا ہے شیطان کو ایک کنکری گنی جائے تو ایک بندہ تین تلاقیں بیک بار دے سکتا ہے تو ایک طلاق کیوں نہیں گنی جا سکتی دلائل دونوں طرف مضبوط ہیں وجہ کیا ہے داڑھی میں اختلاف کیا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبضہ جو ہے یہ میکسیمم اس سے اوپر نہیں ہونی چاہیے یہود سے مشابہ ہو جاتا ہے یا سکھوں سے مشابے ہو جائے یہ میکسیمم ہے کچھ علماء کہتے نہیں یہ منیمم ہے مجھ سے کم ہو گئی تو فتوا لگ جائے گا یہ اختلاف ہے کہ یہ منیمم ہے یا میکسیمم ہے یہ قبضہ آخری یاد ہے داڑھی چھوٹی ہونے کی یا داڑھی بڑی ہونے کی لیکن یہ بات سب کو مانی پڑے گی کہ داڑھی کے کاٹنے پر داڑھی کے موڑنے پر کوئی وحید نہیں ہے کھانے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا حالانکہ وہ پانچ سو سال فائیو ہنڈریڈ لائٹ ایئر لائٹ روشنی ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ چھاسی ازار میل سفر کرے ایک سیکنڈ میں تو پانچ سو سال سفر کرتی رہے اتنے فاصلے تک جنت کی خوشبو آتی ہے مگر وہ چگل خور اس کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا ہماری کوئی مجلس ہمارے مام مولویوں کا تو کاروبار ہی چگلی پر چلتا ہے. کبھی اس طرف کسی نے گور کیا کہ حدیث میں کہا گیا کہ جس نے داڑھی مونڈی جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا وہ مومن نہیں جس نے داڑھی یہ فرمایا جو پڑوسی کو اسٹاہتا اللہ کی قسم مومن نہیں ہے اللہ کی قسم مومن نہیں ہے اللہ کی قسم مومن نہیں فرمایا سباب المؤمن فسوق مومن کو گالی دینا فسق ہے ہم سارا دن ٹیکسی میں گالیاں دیتے تھے کوئی آگے نکل جائے تو گالی رستہ نہ دے تو گالی ہم گاڑی روک لیں سواری بیٹھے نہ تو خزے دے گاڑی گاڑی بھی ہے اور ساتھ گالی بھی جو وعیدیں آئی ہیں معاملات کے بارے میں لا ایمان ال من لا امان اطلاع جو امانت دار نہیں اس کا ایمان کوئی نہیں کسی حدیث میں نہیں کہا گیا کہ جس کی داڑی نہیں اس کا ایمان نہیں ہے آج ہم نے پیمانہ پکڑ لیا لوگوں کے ایمان کو داڑی سے نے فرمایا جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو تم مومن نہیں ہو سب سے زیادہ نفرت مولوی نہیں پھیلا رہا یہ مسجدیں کس نے رجسٹر کی ہیں عوام نے نہیں کروائی مولوی نے کروائی یہ مساجد میں گولیاں کون چلواتا پھر دوسری مسجد سے جس سمت میں کہا جا رہا ہے کہ مسجد سے گزرو تو تیر کو اس کے منہ کی طرف سے پکڑو اس کی نوک کی طرف سے پکڑو تمہارے کسی مومنٹ بھائی کو نہ لگ جائے اس مسجد سے, سے گولیاں چلائی جاتی ہیں دوسری مسجد پر ہم نے حیدرآباد کا واقعہ سنا کو بی بی سی نے بڑا اٹھایا تھا سلفی عظراب کی مسجد بن رہی تھی یا ہمارا جو توتا گروپ ہے وہ نہیں بننے دیتا تھا مسجد سے فائرنگ کی انہوں نے ان کی داڑیاں دیکھی پیارے پیارے مدنی بھائیوں ان کی میٹھی میٹھی باتیں سنیں اور کلاسیکوٹ کی گولیاں دیکھیں ایک خاتون چڑھی تھی بےچاری کا بچہ چالیسویں میں میں تھا وہ پوٹڑے اس کے چھت پہ ڈال رہی تھی وہ بچہ عورت انہوں نے گولی مار کے شہید کر ہماری حالت تو اس طرح ہے جس طرح عیسا علیہ السلام جب آئے تو یہودی بڑی بڑی داڑیاں تھیں بڑے سجے اور جبے اور سارا ماما اور جناب بالکل سنگ چوپڑے ہوئے انہوں نے فرمایا تمہاری حالت ان قبروں کی طرح جن کے اوپر تو چونا پھرا ہوا تھا بڑی خوبصورت لگتی مگر اندر گلی سڑی ہڈیاں پڑی ہوئی اب جو چیز ہم ہمارے پاس نے کہ میں نے بہت دفاع کیا کہ ہمارا ماحول مولوی کا ماحول کوپریٹو ہے اس کی داڑھی کے لیے معاملہ اس کا ہے کہ جس کا ماحول کوپریٹو نہیں ہے وہاں پتا چلتا ایک ساتھ تھے قرآن جیت حفظ کیا ہوا تھا والی بال کھیلنے جاتے یا کرکٹ کھیلنے جاتے تو اپنے بھائیوں سے ہار جایا کرتے تھے کے بھائی بتاتے کہ بھائی وہ ہم نے بھائی جان کو ہرا دے بھائی جان کو بڑا غصہ تھا بھائی جان کہتے قرآن حفظ کر کے دکھاؤ نا سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہو کہاں والی بال ہے اور کہاں یہ پوران دوسرے میں لاکھ نیک لے کر ہم کہتے ہیں داڑھی رکھ کے دکھاؤ نا جب تک داڑھی نہیں رکھتے تم نیک ہی نہیں مگر کسی مدرسے والے نے آج تک چندہ واپس نہیں کیا کہتے ہیں نماز اگر بغیر داری والے کے پڑھ لو تو اس کو دوہرا لو کوئی نہیں کہتا چندہ واپس کر کے آؤ بغیر داڑی والے نے دیا ہے تو بھول نہیں ہوگا کہ نماز ہو جاتی ہے اپنی کیا روزہ ہو جاتا ہے اس کی زکاط ہو جاتی ہے تیرے مدرسے میں ہو جاتی ہے؟ یہ پیار کے معاملے ہیں ان پہ جبر نہیں چلتا اگر جبر ہوتا تو اللہ فرض کر دیتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تراوی تین دن پڑی یا چوتھے دن مجمع اکٹھا ہو گیا حضور باہر نہیں نکلے صحابہ نے سمجھا سو گئے ہیں شاید اور وہ کھنگا رہے ہیں تاکہ حضور کی آنکھ کھل جائے حضور سنتے رہے باہر نہیں نکلے فجر کی نماز کے بعد آپ نے فرمایا میں تمہارا کنگارنا سن رہا تھا میں جا رہا میں نکلا نہیں کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے تمہارا شوق دیکھ کر اور بعد والے اس کو پورا نہ کر. اگر اللہ کو جبر کرنا ہوتا تو اس کو فرض کر دیتا جب وہ جبر نہیں کرتا یہ محبت کا معاملہ جس کو پیار ہے وہ یہ ایمان کا پیمانہ نہیں جن علاقوں میں کلچر ہے وہاں لوگ نماز نہیں بھی پڑھتے انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے ہیروائن بیچتے ہیں پوری دنیا کو اصلہ مگل کرتے ہیں بچے اغوا کرتے ہیں داڑھی رکھی ہوئی ہے انہوں اس میں کوئی ابھی جو انہوں نے کیا ہے طالبان کے ساتھ اور القاعدہ والوں کے ساتھ جس طرح بیچا ہے منڈیاں لگا کر آپ جو پاکستانی قیدی ان کے پاس ہے جس طرح ان کی بولی لگی ہوئی ہے جیسے لاٹے خریدتے ہیں لنڈے کے سامان کی لاٹیں خریدتا ایک کمانڈر بیس لاکھ میں یہ پچاس آدمی بیٹھ, منظور ہے منظور ہے اب وہ ایک ایک ایک کو پانچ پانچ لاکھ میں بیچ رہا ہے داڑھی ماشاء ان کی ہے اس کا تعلق ان کے کلچر کے ساتھ ان کے دین کے ساتھ نہیں ہے جو ٹھڈے مار رہے تھے مسلمانوں کی لاشوں کو پاکستانیوں کی لاشوں کو کابل میں آپ نے دیکھا داری نہیں تھی ان کی ربانی کی داری کوئی نہیں ہے جو کہتا ہے ایک پاکستانی زندہ بچ کے نہ جانے پائے ایک آدمی مسلمان ہونا چاہتا ہے یار جس گھر میں کوئی داڑھی والا نہ ہو نہ بچے کے چچوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہو نہ بچے کے والد کی داڑھی ہو نہ اس کے مامو میں سے کسی نے داڑھی رکھی ہوئی تو بچے کو جب داڑھی والا اٹھاتا تو ویسے چیخے مارتا جیسے اس کے ختنے ہو رہے ہیں گھر والے بول کے کہتے ہیں اور جی داڑھی سے ڈر گیا ہے جی اور جس کا بچہ ڈرتا ہے داڑھی سے بڑے کا کیا اثر ہوگا حالانکہ بچے میں اپنی جینت کا کوئی خیال نہیں ہوتا گنا بدی کا کوئی خیال نہیں ہوتا چونکہ ایک ماحول نہیں ہے نا داڑھی دیکھی نہیں اسے. ایک عیسائی ہے وہ مسلمان ہونا چاہتا وہ کہتا جی میں داڑھی نہیں رکھنا چاہتا اگر آپ مجھے اس سے معافی دے دیں تو باقی میں مسلمان ہو جاتا ہوں مجھے اس کے اندر بڑی اٹریکشن ہے اور میں نے بڑا اسٹڈی کیا اور میں مسلمان ہونا چاہتا لیکن میری ساتھ پوچھوں میں کسی نے داڑھی نہیں رکھی میرا دل طرف مائل نہیں ہوتا کیا کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ ہماری ماں کھانا کھایا جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہیں چاول تھے کہ ایک صاحب تلی ہوئی گو لے کر آئے گوہ جسے ہم کرو کہتے ہیں وہ لے کر رہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھینچ لیے وہ جو کھا رہے تھے وہ بھی چھوڑ دی کو دیکھ کے طبیعت میں حضور کی ہوں انتباج کی کیفیت ہوگی بھوک مار گئی اس کو دیکھ جو دوسرے صاحب ہیں غالباً حضرت زید ہیں رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ یا حضرت ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ حضرت ممونا کے یہاں حضور تشریف رکھتے تو وہ ان کی خالت وہ کہتے ہیں کہ حضور یہ حرام ہے فرمایا نہیں حرام نہیں ہے مگر چونکہ میرے علاقے میں ہوتی نہیں میں نے بچپن سے نہیں کھائی ہے میری تبھی اتمائر نہیں ہے یہ ہے کلچر کا اثر کوئی آدمی ہے دماغ کھانے کا شمالی کے سامنے دماغ کا نام لیں آپ الٹی کر دیتے چڑ بن جاتی ہے مکھ کہہ دیں ان کو وہ بندہ مارنے پہ تیار ہو جاتا کچھ لوگ ہیں گردے نہیں کھاتے کچھ لوگ ہیں وہ کلیجی نہیں کھاتے کچھ لوگ پورے نہیں کھاتے کچھ لوگ بڑے شوق سے کھاتے ایک چیز جب نہیں کھائی بچپن سے تو آدمی کا ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ واضح کیا کہ گو آپ اللہ کے رسول تھے آپ نے گو کو حرام نہیں کیا اس لیے کہ اللہ نے حرام نہیں کیا لیکن اللہ نے کھانے پر جبر بھی نہیں کیا کہ سارے گو کھاؤ یہ ایک ماحول کا سر ایک آدمی ہے کی سات پشتوں میں کسی نے داڑھی نہیں رکھی اب وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے اب داڑھی کو اپنے دیوار بنا دیا کیا یہ تو جی لازم رکھنی پڑے گی ورنہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور وہ ترجمان و سننا نے بدر عالم مولانا بدر عالم رحمت اللہ علیہ بڑے پائے کی کتاب لکھی ترجمان سننا اس کی گال چار جلدیں اس میں انہوں نے باب بند ہے السلام ال شرط انفاسد فاسد شرط پر بھی کسی کا اسلام قبول کیا جا سکتا ایک صاحب کہتے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں انہوں نے احادیث کوٹ کی ہے آپ بیٹھ لے رہے ہیں الفاظ کو دوہرا رہے ہیں جب آپ پہنچے گا پانچ وقت کی نماز تمہیں جماعت کے ساتھ پڑھنی پڑے گی تو وہ صاحب رکھی صبر کریں پانچ وقت کی نماز جماعت کے ساتھ تو مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے ہم لوگ تو قبائلی ہیں اونٹ چراتے ہیں بھیڑ بکریاں اب کہاں ایک نماز پڑھنے کے بعد پھر میں بیٹھ جاؤں گی کہ واپس جاؤں اگر وہاں پہ تو پھر واپس آنا پھر اونٹوں کا چارہ کاٹنا پھر وہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا دیکھیے وہ لوگ مخلص تھے انہوں یہ نہ کہا کہ بیٹھ کر لو پڑو نہ پڑا مرضی ہے ہم اسی قسم کے مسلمان ہیں نا وہ مخلص تھے ابو جہاز مخلص تھا اس لیے مسلمان نہیں ہوا اسے پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے اگر اسے مطلب پتا نہ ہوتا تو مسلمان ہو گیا ہوتا اسے پتا تھا اس کی انار نہیں چاہتی تھی جھکنے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب سمجھتا تھا اس لیے مسلمان نہیں ہوا ہم کہتے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی چلتا رہے گا ساتھ ساتھ یہی پیرل سسٹم چلتا رہے آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو دو نمازوں کی پابندی کر لو اسران کی وہ کہتے ہیں اسران جو ہے یہ ہمارے قبیلے میں لفظ مستعمل نہیں تھا میں نے پوچھا اللہ کے یہ اسران کیا ہے آپ نے فرمایا سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز وسب رب کا قبل طلوع اس شم سے یعنی فجر کی نماز اور اسر کی نماز کیونکہ مگر غروب ہونے کے بعد کی نماز اس پہ وہ راضی ہوگی ٹھیک ہے جی یہ مجھے سوٹ کرتا ہے یہ میں افورڈ کر سکتا ہوں بیت کر لی حضور سے وہ بندہ بیعت کر رہا ہے اس بات پر کہ تین جماعتوں کی مجھے چھوٹ دیں تو میں مسلمان ہوتا ٹھیک ایک خاتون ہے حضور بیعت لے رہے ہیں ان سے کہ میں نوحہ نہیں کروں گی رو گی پیٹوں گی نہیں وہ کہتے صبر کریں باقی ساری خواتین بیٹھی ہوئی ہیں وہ کہتی ہے صبر کریں ایک عورت میرے بیٹے کے مرنے پر نوع کیا تو اس نے روئی پیٹی تھی لانی اس کو ہمارے یہاں کہتے میں اگر اس کا قرض اتار کے آؤں اس لیے کہ بیعت کے بعد تو میں نے یہ کام کرنا نہیں ہے حضور انتظار میں بیٹھے وہ خواتین انتظار میں یہ گئیں اور سرخ لال پیلی ہو کے واپس آئیں منہ مار مار دو اس کا قرضہ انہوں نے اتار دیا حدیث کے الفاظ ہیں اس کے بعد ام سلیم سے زیادہ ہم نے کسی عورت کو اپنے عید کو پورا کرنے والا نہیں پایا ہمارے یہاں بھی یہ خواتین جو ایک کے مرنے پہ آتی ہے اور وہ پیٹتی ہے دوسری بدلہ اتارنے اس کے جاتی ہے ہمارے گاؤں میں ایک خاتون آئی تو بڑا برا حال ہوا ہوا تھا ان کا اچھا ماسی کیا ہوا ہے کہ لاڑیاں چاڑ گئی سی لان گئی سار درد کر رہا تھا بخار تھا لیکن چونکہ اب اس نے چاڑی تھی باجا چاڑا ہوا تھا نا اتارنا ضروری تھا نا میں جا کے پیٹ کے آئی بی کوئی, کوئی ہے اگر کوئی اسپرین کوئی شیر والی گولی ہے تو انفاسد اور بھی بہت سارے واقعات اب ان صاحب کو یہ کہا جائے گا کہ صاحب اگر آپ نے داڑھی نہیں رکھنی تو داڑھی نہ تو ایمانیات کا حصہ ہے اور نہ ہی وہ فرائض کا حصہ ہے بندہ مسلمان ہوتا ایمانیات سے ولاکن برمن امن اب <بِاللَّه> آپ کا دل نہیں مانتا ٹھیک جب وہ آ جائے گا چکھ لے گا ایمان بڑے گا کھاد اندر پڑے گی نکلتی ہے جی بسم اللہ ہم انفورس نہیں کریں گے جب آپ نے انفورس کیا زبردستی آپ نے تماشا دیکھا سی ایم پر یہ چلتا تھا کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا پرابلم اور جو انہوں نے یہ لاکھوں ٹن بارود برسایا اسے داڑھی منڈانے کے لیے پر ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ دنیا کا یہ تھا کہ لوگوں نے داڑیاں رکھ لی تھی اس میں ہوتا یہ کہ جب آپ انفورس کرتے ہیں جبر کرتے ہیں تو جنہوں نے پیار سے رکھی ہوئی ہوتی ہے مرضی سے رکھی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی مشکوک ہی لگتے ہیں。کوئی فرق نہیں رہتا پتہ جل... نہیں چلتا کہ جبر سے کس نے رکھی ہوئی ہے اور اپنی مرضی سے کس نے رکھی ہوئی ہے لہذا آپ نے دیکھا اس دن رش دکھا رہے ہیں سی ایل بار بار کے دیکھو بھائی آزاد ہو گئے یہ لوگ جان کیوں انفورس فرائز کو کیا جائے گا ہمیں کبھی نہیں ملتا کہ صحابہ میں سے کوئی آدمی مسلمان ہوا ہو اور اس کا ختنہ کیا گیا ختنے بچپن ہو جاتے ادیب نو حاطم رضی اللہ تعالیٰ عیسائی تھے یہودیوں میں تو ختن شروع, شروع سے آ رہا ہے یہ سنتے ابراہیمی تھے ابو جیل کے بھی ختنے ہوئے تھے ابولاب کے بھی ختنے ہوئے اڑی ان کی بھی تھی ان کی بھی یہود بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے وہ بھی داڑھی رکھتے تھے سنت ابراہیمی اور مکے والے بھی ان کی اولاد تھے اسماعیل کی اولاد ہیں وہ بھی وہ بھی داڑھی رکھتے تھے مسلمان جب مسلمان ہوئے تو وہ بھی داڑھی رکھتے تھے بلکہ داڑھی سمیت مسلمان ہوئے ایسا نہیں پتا چلتا کہ کوئی پہلے داڑھی موڑتا تھا اور مسلمان ہونے کے بعد اس نے داڑھی چھوڑی ہو اجیب نو حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے عیسائی تھے اور عیسائیوں میں ختنے کا رواج نہیں تھا بہت پہلے منسوخ کر دی تھی چریک ختنے نہیں کرواتے تھے ہمیں نہیں ملتا کہ حضور نے ان کا ختنا کروایا قبائل جو تھے ارد کے وہ سنتے ابراہیمی پر نہیں فرمایا ید خلون فی دین اللہ افواجہ جب فوجیں کی فوجیں اللہ کے دین میں داخل ہوئی تو اگر سب کے ختنے کیے جاتے تو پھر تو پہاڑ ہو جانا تھا گوشت کا دھیانے کے باہر کوئی ثبوت نہیں ملتا حالانکہ وہ بھی سنت اور اس کا نام مسلمانی ہے ختنہ ایسی سنت ہے جس کا نام مسلمانی ہے بچے کو مسلمانی کروائی ہے کہ نہیں کروائی ہمارے یہاں نائی جو ہیں وہ جب جھگڑتے ہیں چودھریوں کے ساتھ تو تنا دیتے تمہارے ماں باپ کو ہم نے کیا تمہارے پیو دادے کو ہم نے مسلمان کیا ہے تمہیں اس کا بھی خیال کوئی نہیں ہے؟ فرمایا سطر چھپانا فرض ہے اور ختنہ سنت ہے اور سنت کی خاطر فرض کو قربانی کی ذریعے اس لیے یہ اہم جب بات پرائورٹیز کی آ جائے تو اس میں فرض کو پہلے رکھا جائے گا جہاں آپ گڈ کریں گے وہاں فساد پھیل جائے گا ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ پکڑ کے تھام کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ, وہ چیز ہی نہ ہو جو اللہ کو ضرورت ہو ایک صاحب نماز کے فورن بعد اٹھے اور اٹھ کے انہوں نے سنتیں پڑھنی شروع کر دی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور کندھے سے پکڑ کے اس کو بٹھا دیا بیٹھو تم سے پہلی قومیں اسی لیے برباد ہوئی ہیں کہ وہ فرض اور سنت میں فرق نہیں کرتی تھی وقفہ دو پتہ چلے کوئی اہم کام ہوا ہے اس کے بعد جاؤ جا کے پڑھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے حق کو عمر کی زبان پر جاری کر دی اللہ کے بندوں جگہ بدلی کر لیا کرو یا آگے ہو جاؤ یا پیچھے ہو جاؤ یا دائیں ہو جاؤ یا بائیں ہو جایا کرو توڑے اس تسلسل کو توڑو تاکہ پتا چلے فرض فرض ہے اور سنت سنت تو ان کو یہ کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے جی اگر آپ کا دل نہیں مانتا تو نہ صحیح ایمانیات کے ساتھ اس کا تعلق کوئی نہیں ہے جو سیون پلر آف فیتھ ایمان کے ساتھ جو اجزاء ہیں آمن تو بلاہ و ملائے آخرے ول قدرے خیرے شرری من اللہ تعالی و البا سے الموت اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے یہ آپ جب کر لیں گے تو آپ ایمان میں داخل ہو جائیں گے نماز روزہ زکات حج یہ کہیں یہ پلرز آف اسلام ہیں عمل ان میں بھی داری کوئی نہیں اگر آپ یہ پانچ کر لیں گے یہ تو پیار کا معاملہ ہے جب دل کرے گا آپ کے اندر چیز ہوگی بار اگر زبردستی لگا بھی دو گے تو کیا ہو جتنے معاملات کے بارے میں وارننگز آئی ہیں اور جتنے معاملات کے بارے میں احادیث میں تھٹ کیا گیا ہے آپ دیکھ لیں کبائر یہ ساٹھ سے اوپر ہیں کبائر کی کتاب القبائر آپ دیکھیں جو لسٹ بنی ہے اس میں کہیں بھی داڑھی مونڈنا نہیں ہے مومن کو گالی دینا کبائر میں شامل ہے ریبت کرنا سود کھانا یعنی ریبت کے بارے میں فرمایا چھتیس نو سے زیادہ اس کا گنا ہوتا ہے اور ہم یہ پیٹ بھر کے کرتے ہیں کوئی بات دین سے بھی شروع کریں تو مولوی کی بتو گی کوئی مفار نہیں ہم کہیں نہ کہیں اس میں ٹریپ ہو جاتے پڑوسی کو ستانا سباب المن فسوقن و کتال وفر مومن کو گالی دینا فسوق ہے اور اس سے قتال کرنا کفر ہے لڑ رہے ہیں شمالی داد والے مسلمان نہیں ہیں اس طرح نتیجہ یہ ہے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی ماشاء اللہ داریاں بہوتے لیکن معاملات کوئی نہیں با میں بولویوں کے کہ معاملات ہمارے خراب جن پر جہنم کی وعید دی گئی جن پر کہا گیا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو جن پر حضور نے فتوا دیا کہ جا جا کے اب کھا پی لے تیرا روزہ کوئی نہیں ہے کیوں نہیں ہے فرمایا مسلمان بھائی کا گوشت کھا لیا تو نے اس سے تیرا روزہ کوئی نہیں ٹوٹا روٹی سے ٹوٹ جائے گا ٹھیکرا لاؤ ان دونوں کے لیے ٹھیکرا لایا گیا فرمایا انگلی دو کہہ کرو کہ کی لو تھے نکلے اس میں سے گوشت کے اور خون یہ ہے موجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا پریکٹیکل دکھا دیا یہ آنکھوں سے دیکھو یہ گوشت ہے یا نہیں دو خواتین کے بارے میں پتا چلا کہ ان کی جان پہ بن گئی مرنے والی ہیں آپ نے فرمایا روزہ اتنی تکلیف بھی نہیں دیتا یہ کوئی اور مسئلہ ہے لے کے آؤ کو جو ہی ان کو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ٹھیک ہو ٹھیکرا لے کے آؤ ان کے لیے یہ تو روزہ افطار کر چکی ہے ماشاء اللہ ان کو روزہ تکلیف نہیں دے رہا وہ گوشت تکلیف دے رہا ہے جو ان کے میدے میں گیا ہے انسانی میدا اللہ نے انسانی گوشت کے لیے نہیں بنایا ہے. لاؤ ٹھیکرا لایا دونوں سے کیا کروائے نکلے خون نکلا فرمایا یہ. یہ تکلیف وہ قبت ہم رمضان میں بھی کرتے ہیں لڑائی بلکہ زیادہ کرتے وہ کہتا بھائی مجھے چھیڑوں مت روزہ لگا ہوا معاملات کی طرف ہماری نظر کوئی نہیں ہے ہم نے ایک کمزوری لوگوں کی پکڑ لی کہ یہ فتوا ان کو لگانا جیسے وہ ہار کے آتا تھا والی بال کہتا تھا, تھا قرآن حفظ کر کے دکھاؤ اور وہ سرنڈر کر جاتے تھا بھائی جان آپ جیت گئے اسی طریقے سے ہم کہتے تم بڑے نیک ہو تحجد گزار میں جانتا ہوں ایسے لوگ بارہ بارہ چودہ چودہ سال ہو گئے جن کی تحجد خزا نہیں ہوئی آج گھرچن کی داڑھی نہیں ہمیں یعنی اس چیز کو پیمانہ بنا لینا داڑھی کا تعلق میری ذات کے ساتھ ہے نہ سسٹم کے ساتھ ہے نہ سوسائٹی کے ساتھ یہ میرا اپنا دل کا معاملہ ہے جن چیزوں کا تعلق سوسائٹی کے ساتھ ان پر وعیدیں آئی شدید ترین وعیدیں آئی وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی بھوکا ہو اور اس کا پیٹ بھرا ہوا اب بتائیے جس محلے میں پڑوس والا بھوک کی وجہ سے بچے مار دینے پر مجبور ہو گیا ہو اس محلے والے اس میں محلے میں کوئی داڑھی والا نہیں ہوگا ہمارے م... علماء نے کبھی بھی ممبر پر معاملات کو ڈسکس نہیں ہر عالم کی ذمہ داری ہے کہ اپنے محلے کا وہ ذمہ لے لوگوں کے معاملات کو درست کرنے کا لوگوں کی توجہ دلاو گے تو وہ ٹھیک کریں گے نا اس کو ظاہری ٹیپ ٹاپ کی طرف ہم نے توجہ دی جس پر کوئی وعید نہیں اور جس پر وعیدیں آئی اور وعیدیں بھی ایسی آئی ہیں کہ تب تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ گزرے اس کا حشر فران اور حمان کے ساتھ ہوگا من تشبا بے قوم انفا جو کسی قوم کی مشابت اختیار کرتا ہے وہ ان میں سے وہ مشابت کون سی ہے وہ اعمال کی مشابعت ہے ہماری اس امت میں بھی جو لوگ فیل قوم لوت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن لوت علیہ السلام کی قوم میں سے اٹھے جیسے یہاں اگر کوئی تین سو دو کرتا ہے تو وہ جیل میں پاکستانی بھی اسی جیل میں ہوتا ہے ہندوستانی بھی اسی جیل میں ہوتا ہے فلفین والا بھی اسی جیل میں ہوتا ہے سارے جیل میں اکٹھے ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہو تو اس قوم کے ساتھ جا وہ بند ہوگی تم بھی وہاں بند ہوگے فوامین کام ناپتے تولتے ہو کو میں میں سے اٹھو گے محمد کی قوم میں سے نہیں اٹھو صلی اللہ علیہ وسلم معاملات ہم نے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیے ہوئے آپ اندازہ کریں حالات کے ساتھ کیسے معاملات تبدیل ہوتے ہیں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جب حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی پر بہتان باندھا گیا تو جو لوگ سٹوری کو لے کر چلنے والے تھے ان کو سزا دی گئی اسی, اسی کوڑے مارے گئے جب آیات نازل ہوئی آیات برات تو اسی, اسی کوڑے مارے گی ان میں جو بدری صحابی تھے حضرت مشتاح رضی اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسی کوڑے مارے گئے حسان ابن و صابت رضی اللہ تعالی ان کو حد ماری گئی عبداللہ ابن بھائی جو اسٹوری رائٹر تھا یہ ساری اسٹوری جس کی لکھی ہوئی تھی قرآن جس کے بارے میں گوائی دیتا ہے ولہ تو ان میں جو سب سے بڑا حصہ جس کا ہے لہو آزاد ان علیم کے لیے دردناک عذاب ہے حضور نے اس کو اسی کوڑے کوئی نہیں مروائے انصاف کا تقاضا کیا تھا واقعی اسی تو پھر اس کو سو مارنے چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کے ساتھ بھیجے گئے تھے سزا علاج ہوتی ہے جہاں علاج فائدہ دے وہاں علاج کیا جاتا ہے جہاں دوا نقصان دے ریئیکشن کرے اس کو بیمار کو وہ دوا نہیں دی جاتی آپ کو پتا تھا یہ کوڑے عبداللہ ابن اپنے اوبئی پر ریئیکشن کر جائیں وہ منافق سے کافر ہو جائے گا نہیں مارے اسلامی جو ریاست تھی اس کی حدود پر جو لوگ رہتے تھے ان پر حد جاری نہیں کی جاتی تھی بھائی یہ ڈسکاؤنٹ ان کو حاصل تھی یہ چھوٹ حاصل کیوں تھی اس لیے کہ وہ بلاد کفر کے ساتھ ہیں اور کو کافر ادھر آتے ہیں یہ کافروں کے یہاں جاتے تجارت ہوتی ہے جیسے لہوریوں کی امرتسر والوں کے ساتھ ہوتی رہتی ادھر ادھر آنا جانا بارڈر سے گائے ادھر آتے. تو مکس اپ ہونے کی وجہ سے ان کے ایمان کمزور ہو گئے ہوئے کفر کے راستے کھلے ہوئے ہجاب کوئی نہیں درمیان ہو سکتا ہے کسی کو سنسار کی سزا دی جائے اور چھلانگ مار کے وہ پار چلا جائے کافر ہو جائے اب وہ فاسک ہے شراب پیتا ہے تو فاسک ہے اگر سزا اس کو کافر کر دے تو سزا نہیں دی جائے گی اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم نے بہت بڑا ظلم کیا اس ملک پر کہ اسلام نافذ کیے بغیر سزائیں نافذ کر دی ہم نے عورتوں کو ہم نے چھوڑ دیا ٹی وی ڈرامے جو کنجر خانہ وہ ہمارے سامنے ہے سڑکوں پہ جو ہمیں زندہ تھے لائیو نظر آتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے سزا ہم نے سنسار کی رکھ دی ہر دو چار مہینے بعد ایک تماشا ہوتا ہے ایک عدالت سزا دیتی ہے راتوں رات, رات جناب دوسری عدالت ایکشن لیتی ہے ہفتے میں فیصلہ ہمارے قتل ہوئے میں دو نائنٹی میں ہوئے تھے ابھی تک معاملہ ہائی کورٹ میں ہے اس عورت کا فوراً معاملہ اس لیے کہ دباؤ ہے نا انسانی حقوق اور بیرون ممالک لوگوں کا کافروں کا دباؤ ہے فوراً سرنڈر کر دیا بری کر دی بری کر دی تو سزا کیوں دی تھی پھر تین مہینے بعد یہ تماشا ہوگا منسوخ کیوں نہیں کرتے ہو ان کو مولوی صاحب ان سے کیا ڈھونڈتے مولوی صاحب میں جانا تو ٹی وی پر پابندی لگوائے وہ تو کنجر خانہ وہاں ہوتا ہے پردے پر لازم کروائے نا عورتوں کو گھر بٹھا نہ کر فی ہوئی ہوتے کو پھر کوئی پلان کر اندر جائے تو وہ مجرم عورت تو سرے عام آ کے ان, جو ہے وہ اندے انسپائر کرتی ہے انسٹیگیٹ کرتی ہے اریٹیٹ کرتی ہے جوان کو نتیجہ تمہارے سامنے لہٰذا کیونکہ وہاں ماحول مکس اپ ہے کافر ادھر آتے ادھر جاتے ان کا ایمان کمزور ہے ان پر حدود نافذ نہیں کی جائیں یہ خیر القرون کے زمانے کا واقع ہے ان کے تو چلو ایک محلے میں یا ایک قبیلے میں کافر آتے جاتے تھے ہمارے تو ماشاءاللہ اللہ آپ کے وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹی وی پر دے رہا تھا ہماری سڑکوں پر ہمارے اخبارات میں اب تو دنیا ایک گاؤں بن گئی ہے نا اب تو اتنا مکس اپ ہو گیا اب اگر آپ وہی فتوا جو مدینے میں چلتا تھا وہ بارڈر پر نہیں چلایا جاتا تھا لوگوں کے ایمان کو دیکھ کے اللہ کے بندو اندازہ کرو آج کے مومن کے ایمان کا پھر دبا دو ورنہ فاسق کو کافر کر دو گے تو, تو اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ مشت سے کم داڑی والا فاسق نہیں اور فتوا اس پر ہے کہ اگر اس کی اپنی نماز ہو جاتی ہے تو اس کے پیچھے پڑھنے والے کی بھی نماز ہو جاتی ہے یا تو فتوا یہ دو کہ جس کی داڑھی نہیں اس کی نماز کوئی نہیں ہوتی جان تو چھوٹے نہ ہو جس کی اپنی ہو جاتی امام کی نہ ہو تو سب کی نہیں ہوتی امام کی ہوا خارج ہو گئی سب کی ہو گئی پوری جماعت کی نماز فتم ہو گئی اللہ یہ کہ امام صاحب کسی وضو والے کو آگے کھڑا کر امام صاحب نے فرض میں کوتاہی کی سب نے فرض میں کوتاہی کی سب کی گئی جب امام کی ہو جاتی ہے یا تو فتوا یہ دو کوئی ہمت کرے فتوا دے کے داڑھی والے کی نہ زکات ہوتی ہے نہ نماز ہوتی ہے جو داڑھی نہیں رکھتا ساحج بھی ہو جاتا ہے اس کی نماز بھی ہو جاتی ہے اس کا کی زکات بھی ہو جاتی ہے تھوڑا سا نیچے آئے مارکیٹ میں آئے لوگوں کا ایمان کا جائزہ لیں آج کے دور میں اچھے ڈھونڈیں رات کو بھی ایک ساتھی کو مثال دے رہا بلدیا کی مارکیٹ میں جاتے ہیں نا کھیرے لینے پندرہ بیس کھانے بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ آ کے ڈھیر لگاتے چلے جاتے ہیں ہم چنتے ہیں ہم سے پہلے بھی کوئی چن رہا ہوتا ہے وہ چن کے اگلے کھانے میں کیوں جاتا ہے اس کا مطلب ہے وہ ان کو ریجیکٹ کر کے اگلے میں گیا ہے نا. تو میں وہاں کیا ڈھونڈ رہا ہوں میں اس میں سے اچھے چننے شروع کر میں وہاں سے چن کے اگلے کھانے میں کیوں جاتا ہوں ریجیکٹ کر کے کہ اب ان میں اچھا کوئی نہیں اگلے خانے میں اچھا ہوگا میرے بعد آنے والا ان میں سے اچھے ڈونڈنا شروع کر ہر آدمی جو چھوڑتا ہے وہ ریجیکٹ کر کے ہے, برے سمجھ کے چنتا ہے. ہے آخر کار وہاں کھیرے ختم ہو جاتے ہیں سارے اچھے ہی لے کر گھر جاتے ہیں لیکن وہ اچھا کس بنیاد پر چنتے ہیں جو اویلیبل اسٹاف ہوتا ہے وہ کھیرے جب پہلی دفعہ کے پلٹے جاتے تو ان کا لیول ہوتا ہے ان کی اچھائی کا جو کوالٹی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی دس پندرہ بیس منٹ کے بعد وہ اچھے نکل جاتے ہیں جو باقی ہوتا ہے دستیاب سٹاک آنے والا اس میں اچھے ڈونڈتا ہے آج حضور نے کیا فرمایا خیر القرونی کرنی سم اللہ جینا یلونا صاحبہ کا دور بھی حضور کے دور جیسا نہیں تابعین کا دور صحابہ کے دور جیسا نہیں سو سال میں تین دور گزر گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آج جو شخص زندہ ہے سو سال بعد کوئی ان میں سے زندہ نہیں ہوگا وہی ہوا سارے دوار گزر گئے ہم چودہ سو سال بعد کھڑے لوگوں کا ایمان دیکھیں اور اس ایمان میں قصور نہیں ہے سورج کی کرنیں جب دور آتی ہیں تو جتنی دور جاتی ہیں ان میں کمی ہوتی چلی جاتی ان کی گرمی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو ایمان تھا جو صحابہ کا ایمان تھا وہ نبی کی صحبت کی وجہ سے تھا وہ سورج کے پاس تھے وہ سراج منیرہ جو, جو زمانہ دور ہوتا گیا وہ گرمی کم ہوتی چلی گئی ہم چودہ سو سال دور آ گئے لوگوں کے ایمان کا جائزہ لو ان فتنوں کا جائزہ لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ٹائم ختم نہ ہو جائے داڑی کے بارے میں کہا کہ اتنی داری نظر آئے کہ پتہ چلے کہ شوقیہ نہیں رکھی بلکہ پیار سے رکھی وہ داڑھی کنسیڈر ہوتی ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ آج جس زمانے میں تم ہو اگر تم دس فیصد بھی چھوڑ دو تو برباد ہو جاؤ ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمان دس فیصد بھی کر لیں گے تو نجات پالیں گے نوے فیصد ڈسکاؤنٹ صحابہ کو تعجب ہوا لک رسول کیوں فرمایا ظال من قلت المان و کثرت الفتن یہ اس وجہ سے کہ ان کی ایمان کی حالت کلیل ہوگی فتنے زیادہ ہوں